بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آٹھواں دن آٹھ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت شیخ علیہ السلام حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیخ علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہوئے اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہیں سے چلا اللہ تعالی نے ان کو نبوت سے نوازا اور پچاس صحیفے ان پر نازل فرمائے جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبریل علیہ السلام کے حکم سے حضرت شیس علیہ السلام ہی نے نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے حضورا نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور ہر سال حج و عمرہ کرتے رہے ان کو دن رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور سات سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی حضرت شیش علیہ السلام نے نو سو بارہ سال کی عمر پائی جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قدیث کے غار میں دفن کیے گئے نمبر دو خدور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیت المقدس کے بارے میں خبر دینا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر گیا اور وہاں کی سیر کی تو کفار نے اس کا انکار کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لیے بیت المقدس تک کے سارے پردے ہٹا دیے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے جاتے اور اس کی نشانیاں بتلاتے جاتے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا لیکن میں اس پر سوار ہو گیا تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے حضرت عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے خلاصہ گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں لہذا اس سے بچنا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے تو یہ دعا پڑھے سبحان ولا کا وط ترجمہ اے کا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دسویں محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے میں کسی دن کو کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشورہ کے دن کو یعنی ان دونوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں جان بوجھ کر قتل کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اللہ تعالی کا غصہ اور اس کی لانت اس پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رشت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عائش و عشرت پر اتراتے ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں سب سے پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے یہ حساب لیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا نمبر نو طب نبوی سے علاج بڑی بیماریوں سے حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے تین دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو